تو یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ تو کا یار اپنے آپ کو تم سیلفی کے بیٹھ گئے یار جب آپ سیلفی ہو تو مجھے ثابت کرو کسی صحابی نے کہا کہ نبی کی والدین جو ہے وہ مشرک ہیں ثابت کرو مجھے دکھاؤ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو صحابی کا عقیدہ ہے وہ بھابھی کا عقیدہ نہیں ہے وابی نے اپنا نیا عقیدہ نکال لیا ہاں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشٹ یہاں سے فٹنے نکلیں گے میں تمہارے گھروں میں آگ کے والیکم سلام زیزو بھائی آگ کے شرارے برستے میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے تو آئے آپ تشریف لائے آپ کو نش پر ہی بات کرنی ہے ہم یہاں پر اس پر فکی معاملات پر گفتگو نہیں کریں گے ہاں کہ کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھتا ہے نہیں نہیں نہیں, نہیں. یہ بڑا بیوقوف بنا لیا عوام کو آپ نے یہاں بات ہوگی تو آپ اسی پر ہوگی اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور اللہ علیہ پر بات کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کے شیخ ابن عبد البہاب نجدی پر بات کریں گے ہم آپ کے امام کیمیا پر بات کریں گے ہم ان لوگوں پر بات کریں گے بھائی آپ کو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے میں بدتمیزی نہیں کر رہا میں گالی نہیں دے رہا آپ آ جائیں تشریف لائیں مائک پہ فری کر رہا ہوں آپ کے لیے آ جائیں آپ السلام علیکم رحمتہ اللہ شو شو مالیار بھائی آپ کو خیر دے آپ نے کوئی بات صحیح نہیں کی اللہ جز دے کیوں کہ میں نے جو سنا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی باتوں میں شو بھائی کہ ہم جو میں آپ کی ایک ایک بات کو ریفیوٹ کروں گا ایک ایک بات کو پہلے آپ نے کہا کہ کسی صحابہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پیرنس ہیں وہ جہنم میں ہے خود رسول اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے شوب مالیار بھائی ریفرنس لے لے آپ مسلم میں مسلم صحیح مسلم 203 حدیث نمبر نقل ہے او عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا ایک شخص آیا رسول اللہ صلی کی پاس یا رسول اللہ انا بی نرا باب کید ہے رسول اللہ نے فرمایا قال في النار او تو جہنم میں ہے فلما جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تو وہ شخص بہت خفا ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فقال ان آبا کا فنار میرا اور آپ کی دونوں کے باپ جو ہے وہ جہنم میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی والدین خود رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کیوں کسی کو گمراہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے والدین ہیں آپ نے کہا کسی نے بھی کیے خیر جہنمی ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے والدر آذر کیا مسلمان تھے قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ ہضر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی وہ مسلمان نہیں ہوئی رسول اللہ علیہ خود فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پیرنٹ جو ہے وہ جہنم میں تو یہ آپ کی بات جو ہے میں نے ایک حدیث رب نہ کہ یہ کسی سی نقل ہے مسلم 230 دو حدیث دوسری بات آپ نے کہا کہ نجد میں محمد بن عبدالواب نے یہ کیا بھائی آپ کو پتا ہے کہ خلافت راشدیہ خلافت عثمانیہ وہ نجد تک پہنچی نہیں وہ نجد تک نہیں پہنچی میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا آپ کہتے نا کہ انہوں نے ختم کیا اور پلان کیا اور یہ کیا یہ کتاب ہے ایک عالم نے لکھی ہے یہ خود ترکش ہے یمین الفتندی انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اس کتاب کہ عثمان خلافت جو تھی وہ تقریباً دیوائڈ ہو چکی تھی اور عرب میں سے صرف چودہ پر ان کی حکومتی نجد اور یہ ان کی قبضے میں نہیں تھا ان کی خلافت نجد میں نہیں تھی ان کی خلافت نجد میں نہیں تھی دوسری بات میں نے جب پہلے کہا ہم ایمان بلی فرحم اللہ کی تعظیم آپ سے زیادہ کرتے ہیں وہ ہمارے امام ہے وہ اسلام کی دائی ہے اللہ ان کو الفردوس نصیب کرے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر اندینہ دینا بہترین میرے صاحب اس کے بعد تابین تو امان فرحم اللہ میں سے اللہ ان کو جانت الفردوس نصیب کرے ہم کسی کی بھی بہتر نہیں کرتے دوسری بات جو میں نے آپ کو بات کی کہ نجد جو ہے وہ عراق میں نہیں ہے مکہ میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا جب دجال آئے گا تو بنو تمیم بنو تمیم تمیم یہ, یہ قوم وہ تھی خراب تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دجال سے سخت مقابلہ کریں گے بنو تمیم کدھر تھا نجد میں نجد میں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نجد کی تعریف بھی کرے اور پھر برائی بھی بیان کرے برو تمیم نجد میں اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ دجال سے سخت مقابلہ کریں گے وہ بنی تمیم ہوگی دوسری بات دوسری بات رسول اللہ حریث بے شمار میں فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں عقل بھی استعمال کرنی ہوگی کہ نجد سے کون سافت نہ اٹھا اور عراق سے کون سا نہ اٹھا جو نجد عراق میں ہے شیا اعظم ادھر نکلی شی اعظم خوارج ادھر سے نکلی موتزلہ ادھر سے نکلی کدریا ادھر نکلی دوسری بات شمالیار آپ ایک بات کو دوسرے میں میکس کریں رسول اللہ اسلم نے خوارج کے بارے میں کہا تھا خوارج کے بارے میں کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے وہ مسلمانوں سے لڑیں گے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب موان تکفیر کی تکفیر آپ نہ کرے کسی مسلمان پر رد ہے خوارج پر آپ کو تو پتہ نہیں ہے ایک چیز کو اپنی مولوی بس ادھر بیان کر دے انہوں نے بات کی کی کہ مسلمان کبھی کفر کا کام کرے گا لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ وہ شاید جائلو یہ خوارج کا مسلک ہے کہ وہ مسلمان کو جب گناہ کبیرہ ان سے ہوتا ہے تو کہتے کہ تم کافر ہو محمد بن عبد نے ان کی رد کہ نہیں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب ہم ہی کسی مسلمان کو کافر کہیں گے تو اس کے لیے ہاف شرائط ہے نہیں پہلے دیکھیں گے کہ یہ شخص دیوانہ تو نہیں ہے یہ شخص اس شخص نے شراب تو نہیں پی اس شخص کی زبان تو یعنی پسند نہیں گی یہ شخص تو یعنی کم فہم نہیں ہے ان سب کو ہم ہاں خادم رسول ہم سننا ہم قرآن و سنت کے فلور ہم کسی رسول وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہیں تو جو فتوا آپ نے دیا ہے وہاں پر لوٹے گا اگر غلط ہو تو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہاں ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ کام یہ کفر ہے یہ چیز ہے آدمی اس پر ہم فتوا نہیں لگاتے کیونکہ شاید وہ جائل ہو شاید اس کو پتہ نہیں ہو شاید وہ جو کام کر رہا ہو وہ اس طرح نہیں ہو جس طرح ہم سمجھ رہے اوکے میں اس طرف نہیں جاتا شمالیات تو آپ کی بات کو میں نے دو طرح کیا دوسرا کہ نجد یہ وہ نجد ہے نہیں کیونکہ رسول اللہ وسلم نے تمیم کی تعریف بنو تمیم وہ نجد میں سے نجد علاقے میں دوسرا اپنے حجر السخرانی اور اس طرح سے الحصابی وہ فرماتے ہیں اس کی پیج نمبر ہے میں بھی دیتا ہوں میں ون وہ فرماتے ہیں کہ نجد جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ عراق میں سیتا اس طرح سے سی مسلم پر امامی نوبی نے شرح کی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ نجد جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ عراق والا نجد ہے نہ کہ جو سعودی عرب میں ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میرے میرے امت میں بہترین جو لوگ ہوں گے جو دجال سے مقابلہ کریں گے وہ برکمیم ہوں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث کانٹراڈکٹ نہیں ہو سکتی contradict نہیں ہو سکتی نا? تو اس وجہ سے فتنے جو ابھرے ہیں وہ تمام عراق میں ڈبرے ہیں کوئی بھی سعودی عرب میں نہیں ابرا کوئی بھی سعودی عرب میں نہیں ابھرا تو میں چھوڑتا ہوں سارے جوابوں کو میں نے اکٹھا کر کے آپ کی بوجی میں ڈال دیا آپ کرنا کہ جواب نہیں دیا اور آپ کی ہر بات کا میں نے کو میں نے رفوٹ کیا اور برٹش کے بارے میں میں دوبارہ آؤں گا کیونکہ وہ بھی غلط کہ برٹش نے ان کی حکومت کی برٹش برٹش کے دیوانے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کریں گے کہ مسلمانوں برٹش آپ جانے آپ خود سرچ کریں نا کیا ہے کہتا ہے سی آئی کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے دشمن جو ہے جو سلفی یہ ہماری دشمن کیونکہ یہ لوگ قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے تو آپ کیسے کہہ سکتے یہ ایجنٹ ہے نا تھوڑا عقل بھی ہم اگر استعمال کری تو صحیح ہوگا تو میں جن کے لیے السلام علیکم چلیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ زیزو صاحب تھی جو اپنے ٹرن پر نہ ہو یہ دس گھنٹے ہم میرے لیے بیٹھے نہیں ہوئے کہ کوئی ہم پر جمپ کر دے تو یہ حساب کتاب ہے نہیں میں تو کافی مدت سے بیٹھا ہوں اچھا تو یہ حساب کتاب دیکھے جی آشر بھائی ڈیر پخیرا راخل ہے اللہ دہ ڈیر دیر جینت نے ادھر لیکن نسین باتیں میں بھی کرتا ہوں دیکھیے میں خود مزاروں کے بہت سا خلاف ہوں یہاں پہ آپ کے لوگوں کی ڈبیٹ سن رہا ہوں آج کل لیکن جہاں تک یہ بات آ رہی ہے اباؤٹ علیہ السلام کے والدین کی دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس پر کامنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک تو یہ ہے اس کا جو ہے ہمارے عقیدے کے ساتھ کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے وہ ہے لا اللہ الَا الَا محمد رسول اللہ یہ کوئی عقیدہ ہمارا ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو تھے والدین جو تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کیا نہیں تھا دیٹ از نان بزنس وہ اللہ جانے بہتر جانے لیکن جہاں تک یہ باتیں ہے کہہ دینا کہ آپ یہاں پہ کچھ سائٹ کر رہے تھے میں نے تو خود نہیں پڑی دیٹ او کچھ حدیثوں وغیرہ کو دیٹ مطلب ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا میں نے خود نہیں سنی یہ باتیں او کبھی میں نے پڑھی بھی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس پر ضرورت نہیں ہے کسی کو کامنٹ کرنے کی مطلب اگر ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوں گی لیکن آ, میں خود انکمفرٹیبل ہوں ایسے بات پر کامنٹ کرنے پر وہ آپ کی جو دلیل ہے کہ وہ آ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے آ, وہ ایک غیر مسلمان تھے وہ ٹھیک ہے آ, لیکن جہاں تک آ, اور باتیں یہاں پہ آ رہی ہے میرے عقیدے یا آپ کے عقیدے سے یہ یہ کسی اور مطلب آپ اس سے بیسک پرنسپل پوچھنے جائیں گی اس پر جو ہے وی شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدرفٹ پیس بی کے جو پیرنٹس ہیں ان پر کامنٹ کرنا آئی ڈونٹ نو بس آئی فیل ویری انکمفرٹیبل اباؤٹ اٹھ اگر یہ ایک ٹھیک حدیث ہے تو پھر ٹھیک ہوگی لیکن میں نے آنےسٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں دٹ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں اس بات کے ساتھ دوسری یہاں پہ نہیں محمد علی پاکستانی صاحب دیکھیں وہ جو آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ دوسری باتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ویسے بندر جو ہے اپنا ایک مطلب میرے خیال میں اس بات پر کامنٹ کرنا میرے پرسنل خیال میں میں نہیں کروں گا لیکن جو دوسری یہاں پہ ایک بات آ رہی تھی وہ oh, ایزی صاحب نے آنے ہیں مائک پر تڑے نال کوئی گل ہے اگر گل نہیں ہے تو تھی نیچے بیٹھے رہ تو اور باتیں آ رہی ہیں یہاں پہ आ, न, न, न, न, न, نہیں نہیں دیکھیے میں خود بھی جو ہوں ایک وہابی ہوں یا سلفی تو زیزو صاحب میں بھی آ رہا ہوں اس ٹاپک پر کل میں آیا تھا یہاں پہ یہ مزاروں کی بات ہو رہی تھی خاطم رسول صاحب مجھے جو ہوں مجھے جو یہاں پہ بہت سخت شدید اختلاف ہے اس بات پر آپ کہہ رہے کہ نجف میں وہ گئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ خود جو تھی ٹوٹنے والی تھی کیونکہ انہوں نے جو تھا ان کے جو ریفارمس تھے آپ کی یہ جو ملہ حضرات ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ کے تھے یا کون سے تھے انہوں نے جو ہے پرنٹنگ پریس کو ترکی میں نہیں چھوڑا اور جو سائنٹیفک ویسٹ یورپ میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے امپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ جو تھی وہ ایک اوور ایکسٹینڈڈ امپائر تھی اور جو بھی امپائر جو ہے انٹلیکچل اس کی گروتھ بند ہو جاتی ہے وہ ختم ہوئی گی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ اور ہاتھ پیر اسی لیے دیے تاکہ جو ہماری صلاحیتیں ہم اس سے کام لیں جب ہم اپنی عقل کو جو ہے اسے کام لینا چھوڑ دیں تو وہ چیز ختم ہوگی مغلوں کی بھی امپائر تھی یہاں پہ وہ بھی ختم ہو گئی نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں ترکیوں نے کتنے مسلمانوں کو مارا جب انہوں نے سعودی پر قبضہ کیا اور ملکوں پر شام پر کیا کوئی ویسے تو وہ نہیں گئے انہوں نے تو اور مسلمانوں کو مارا وہ قبضہ لیا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ تو اوکیپائی کر رہے تھے ان ممالک آپ جو یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں that, uh, صرف محمد ابن صاحب کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں حضرت علی کے مزار کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے کی ساتھ کیا ہے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی مزار بنا تھا سعودی میں یہ اور جو جنگ بدر کے جو تھے ان پر کوئی اللہ تعالی کے پیغمبر نے کوئی بھی مزار بنائے تھے کیا حضرت رضی اللہ عنہ کا پیغمبر علیہ السلام نے خود مزار بنایا تھا وہاں پہ ایک, یہاں پہ کل ایک بندے آئے تھے انہوں نے ایک بات کی تھی اور مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کل تو دو اور کارٹون بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بس ڈاٹ لگا لیتے تھے اور مجھے چھوڑتے نہیں تھے بات کرنے کی تو میں نے بھی چھوڑ دی خادم صاحب وہ مجھے کہہ رہا تھا وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا دٹ آپ ڈاٹا کی دربار کی بات کر رہے ہیں اور یہ اور وہ کیا ہے کعبہ بھی جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے وہ اس لائن پر شروع ہو گیا اور یار خانہ کعبہ یا جو مسجد حرام جو ہے وہ جو ہے وہ کسی کا قبر نہیں ہے پھر ان ٹاپکس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں اور پھر اپنے دلیل دے رہے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر دیں گے تو پھر جو ہے ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا جن صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر جو ہے وہ ابھی بھی اندر سے جو ہے کیا ہے سالڈ نہیں ہے کبھی تصویریں آپ دیکھیں وہ ایک روم بنائیں اس کے اوپر اور اس کی سٹوری بھی آپ معلوم کریں جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ یہودی تھے وہ وہاں پہ کدائی کر رہے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر وہ پہنچ جائے تو اس کے نیچے پھر انہوں نے وہ لیڈ پلیس کی زمین میں نہیں آئی ناٹ لائنگ یہ سٹوری ہے یا نہیں ہے جن صاحب آپ جو ہے آپ انکار کریں یہودیوں نے یہ اٹمپٹ نہیں کی تھی پھر انہوں نے نیچے جو ہے زمین میں لیڈ ڈالا جی 347 فورٹی سیون یہ داتا کا جو ہے پاکستان میں شاہ عبد بٹھائی اور کسی جگہ میں آپ جائیں رحمان بابا کا مزار جو ہے یہ سارے جو ہے یہ جو ہے یہ ویسے پکے پڑے ہوئے جو دندا یہاں پہ ہوتا ہے اوپنلی جو ہوتا ہے جو ہمارے لوگ جو منتیں مانگتے وہاں پہ کوئی کچھ چیز پر دعا ٹائٹ لکھ لیتے کوئی کسی چیز پر لکھ لیتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہندوئزم کی ایک مکسچر ہمارے سب کانٹینٹ میں اور یہی ان کی عقائد ہیں کہ یہ بنا لو اور گیتا رام کی بنا لو اور فلانکی رام کی بنا لو وہ بنا لیتے ہیں وہاں پہ یہ ٹیمپل میمپل کی آئیڈیا ہے وہی کرتے ہیں میں تو یہاں پہ آئی ایم سوری ٹو لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے ایک انسان کی طرح انہوں نے وفات پائی ایک انسان کی طرح اور روز قیامت پر وہ ہم ساروں کے ساتھ اٹھیں گے ایک انسان کی طرح بیکاز ہی واز اے ہیومن بینگ ٹھیک ہے لائک آل آف یو ارافٹ آف و اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جو نہیں جن صاحب آپ مجھے بات بتائیں حدیث میں آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 مردوں کی طاقت تھی تیس مردوں کی ٹھیک ہے تیس مردوں کی اگر آپ سو بھی ڈالتے تھے اٹس اے دوسری ایک بات جنگ عہد میں ان کا دانت شہید ہوا تھا اللہ جیسے کچھ لوگ یہاں پہ بنا لیتے کہ وہ نور تھے یا کچھ ڈانس نہیں شہید ہوتا اگر وہ ہر زمانے سے زندہ تھے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور تھے تو وہ ہی نہیں ہوتے اور ان کی پیدائش بھی ایک انسان کی طرح ہوئی ہے حضرت حلیم سعودیہ رضا گیز ملک ون وز اے چائلڈ وہ ایک انسان تھے وہ وفات پا چکے اور روز قیامت پر وہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے لیکن یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ اور سپر نیچرل اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں وہ جو ہے یہ کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یار اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اللہ تعالی کیا کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وز اے میسنجر آف اللہ وہ ایک میسج جو تھے آپ کو دے رہے تھے ان کی جو ایک میرکل ہے یا جو ہے وہ یہ معاٹ ہی واج دا ان لوف دیٹ ہی واج اے سمپل پرسن فروم دا ڈیزرٹ جو کہ ایک یتیم تھے جن کے ساتھ کوئی اثر نہیں تھا اس دنیا میں اور انہوں نے اتنا پاورفل میسج کو دیا دیٹ واز دا میرکل دا ڈی اے جو ان کو جو میسج ملا وہ اللہ سے ملا ہے نہیں نہیں جن سے آپ دیکھیں اگر آپ اپنی باپ کی اولاد ہیں ٹھیک ہے تو آپ آ جائیں مائک پر جواب دیں ٹیکسٹ کا شعر نہ بنے کائنڈلی ٹھیک ہے جی السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ اس کا ڈوٹ بول دیں یہ تھوڑا سا بےچارا بات کا ہے. جی ایس پی ایم نہیں کے جانا میری یار دیکھو یہ آشر بھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی بات کر رہے ٹھیک ہے آپ کو اتنی عقل نہیں ہے جی ایس پی صاحب آپ تو انگلش کا بولا کر رہے ہیں پہلے بات کرتے ہوئے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کیا آپ انگلش بول کر آپ یہاں پر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر اول میں بات کر رہے ہیں ان بہابیوں کی بلکہ یہ تو ہبھی ہیں ہی نہیں ان کی تو تاریخ کوئی نہیں ہے آشیر انڈر اسکور سکس جس مسلب سے تعلق رکھتا ہے اس کی تاریخ کوئی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور اگر آپ جب سید البشر اور افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں تو تھوڑی تمیز کے ساتھ بات کریں آپ اپنے باپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے آپ سید البشر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ابھی آپ آشیر اور آپ جو ہیں وہ بڑی یہاں پر جو ہے وہ پھوٹے مار رہے ہو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کیسے کہہ دیا یار جس نے نبی کو پیدا کیا ہے وہ تو جہنمی ہو معاذ اللہ اور جس نے صرف نبی کو کچھ دیر پالا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو گئی اگر حضرت حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے تو اس کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے رضی, رضی اللہ انہم یہ آیت کس طور میں آئی جی ایس پی صاحب آپ کو بہت ضرورت ہے ابھی دین کو سیکھنے کی اور ایسے علماء کے پاس جا کر بیٹھو جہاں سے آپ دین کو سیکھو صحیح ہے نا اور یہ بابی سلفی اور پٹانک پٹانک کی باتیں نہ کیا کرو سمجھ آئے گی نہیں اور دوسرا آشف صاحب آپ یہ کہتے ہو کہ الحمدللہ میں مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو تھے وہ تابی تھے آپ کا طالب الرحمان آپ کا زبیر علی سئی آپ کی پوری جماعت یہ پال ڈاک کے پورے غیر مقلد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ تباہ تابعین میں سے تھے آپ کہتے ہیں وہ تابی تھے آپ کا مقصود فیضی بھارت کا جو عرب میں خطاب کرتا ہے وہ کہتا ہے اسی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک سو پچاس میں آپ کا انتقال ہوا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی یہ جو پالٹا کی پوری جو جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تباہ تابعین میں سے تھے آشف صاحب آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابی تھے پھر آپ نے ایک دن ریفرنس یہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سترہ حدیثی آتی تھی آپ حدیثوں میں کمزور تھے یہ آشف आशी, आश, صاحب آشف انڈر اسکور سکس یہ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ آپ نے کس سے یہ باتیں لی ہوئی ہیں کہ امام ابو حنیفر رحم اللہ کو جو ہے وہ سترہ حدیثی آتی تھی تو یار کچھ اللہ کا خوف کھاؤ اپنے آپ کو کبھی شیشے میں دیکھو آشرف کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے اپنی تمہیں تو تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں یار تم اپنی تاریخ بیان کرو جو پاکستان کے اہل حدیثوں کی تاریخ ہے نا یا ہندوستان کے اہل حدیثوں کی آپ اس کی تاریخ بیان کریں کہ وہ کیا ہے آپ محمد بن عبد پر نہ جائیں امام ابن پیمیا رحم اللہ پر نہ جائیں ہم آپ اپنی تاریخ بیان کریں آپ کے اپنے علماء کون تھے ان کی تاریخ کیا ہے آپ کے اپنے عقائد کیا ہے اپنے عقیدے کی بات بتاؤ اور آپ کہتے ہیں ہم اہل جماعت ہم سنت پر تم تم لوگ کب, کب سے جو ہے وہ اہل جماعت میں آ گئے جی جن جان بھائی وہ آپ لوگ اہل سنت بل جماعت میں سے کس دن سے تشریف لے آئے عاشق صاحب اور جی ایس پی ایم صاحب میری بات سنیں اپنے غصے کو کابل میں رکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو تو اتنے ادب سے بات کریں اتنے ادب سے بات کریں کہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی گردن بھی اڑا دینی پڑے نا نبی پاک صلی اللہ وسلم کے لیے تو آپ کو اڑا دینی چاہیے سمجھ آئے گی نہیں اور انگلش بول کے مسائل کا حل ہوتا یہ تھوڑ پونجی مولویوں کے پاس بیٹھ کر جنہوں جنہیں یار تمہارے ان سیلفیوں کو ان کے مسائل تک کا نہیں پتا انہوں نے آپ لوگوں کو اتنا الجھا کر رکھا ہوا ہے اتنا فترے میں ڈال دیا ہے کہ کبھی آپ ایک ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے آپ نے پچاس باتیں کی ہیں لیکن آپ ایک ٹاپک پر رہ کر نہیں بات کر سکے حلیمہ سادیا کو آپ رضی اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں لیکن صاحب قرآن کے ماں باپ کو آپ کافی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکا جب پیدا ہوئے تو اس وقت کون سا دین تھا کون سے نبی تھے تو نبی ابا صلی اللہ وسلم نے جب دو نبود کیا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی آپ کو تو اتنا نہیں پتا یار اس وقت ارب کے لوگ کس مذہب پر قائم تھے آپ صلی اللہ علیہ کے والدین جو ہے وہ کس مذہب پر قائم تھے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو جاہل انسان کو سنتا ہے وہ آستھنے چڑھا کر آ جاتا ہے کبھی کسی کو سنتے ہو پہلے دین کی اسٹڈی تو کرو بھاری بہاری بہاری کا نام لیتے ہو کبھی بہاری کو کھول کر پڑھو پوری بہاری شریف تصوصی پڑی ہے آپ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے اور پھر آ جاتے ہو یار یہ مزاروں کی باتیں چھوڑ دو یہ ہاتھ اوپر نیچے باندھنے چھوڑ دو یہ چوڑے ٹانگیں چھوڑ دو اور پہلے اپنے اپ کو کوئی جماعت تو ثابت کرو یار اپنے عقیدہ ثابت کرو یہ پوری جو امت میں تم نے منافرت اور یہ پھਿਰکا بازی پھیلائی ہوئی ہے اس چیز کو پہلے ثابت تو کرو انگریز کے دور سے پہلے ثابت تو کر کے دکھاؤ یہ تین طلاق جو ہے ایک مجلس میں اس کو اب ایک کہتے ہو اس کو پوری امت میں سے انگریز کے دور سے پہلے ثابت تو کر کے دکھاؤ یہ 8 ترابیاں تو اس کر کے دور سے اپنے بننے سے آپ تمیز سیکھیں کہ آپ سید البشر اور افسر البشر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کیسے بات کریں گے I am not angry آشر آشر آپ کی وہ غلط سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے مولویوں کی غلط طریقہ کار ہیں جو آپ نے فساد فلایا آپ کے دور میں آپ کے پاس اس چیز کی کیا گارنٹی ہے اور آپ کے پاس آپ نے یہ کس سے چیز لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو سترہ حدیثیں آتی تھی یہ آپ نے چھتیس دفعہ یہ باتیں لکھی ہیں آپ یہ بات کہہ کر گئے آشر کہ امام امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام آزم جو تھے وہ حدیث میں کمزور تھے آشف صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب آپ آب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو آپ کیا حقیقت فقہ یوسف جیپوری کی اٹھا کر لا کر مجھ سے بات کریں گے آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے مجھ سے آپ نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے پوچھا ہم نے سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا نشانی ہے اس کا کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے ہم نے کلمہ پڑھ کے آپ کو بتایا لا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے کہا یہ کافی نہیں ہے یار آشر کو کچھ بھی نہیں آتا آشیر نے اپنے پاس جو ہے وہ مولویوں کی جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کتابیں اپنے وہ جو اس کا شیخ ہے نا پاگل صوبہ سراہدہ اس کی رکھی ہوئی ہیں اس نے کتابیں سامنے اور اس کو پڑھ کے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آشر کو کچھ بھی نہیں آتا جو شخص یہ کہتا ہے کہ یار اس کی پوری جماعت پہلے یہ ہمیں یہ ثابت تو کر کے دکھائے اس کی پوری پالٹا کیل جماعت کہتی ہے کہ مام صاحب ابو حنیفا جو تھے رحم اللہ وہ تبا تابے میں سے تھے تابی تھے تو میں آشی سے کیا بات کروں یار پہلے تو یہ اپنی جماعت کو جوتے مارے پھر میں آشی سے بات کروں گا اور اس کچھ بھی نہیں آتا اس کی پوری جماعت میں اس کو نام لے لے کر مولوی گناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماض اللہ صحابہ صحابہ کو فاسکتا کہ ان کی جماعت نے لکھا ہے کیا یہ پہلے ان مولویوں کو کافر کہے گا کس طرح یہ ہم کو کافر کہتا ہے تو اس لیے یہ آشر جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آشیر آپ نے کسی بڑے کو لے آئے ہم لے آئیں گے پھر اس سے بات ہو سکتی آشر کو کیا آتا ہے ہمارے جیسا ہی ہے تو خادم مائک لے لیں یہ اس لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے السلام وعلیکم یار <coughs> جے جی ایس پی صاحب بات دائیں طرف جا رہی ہوتی ہے آپ بائیں طرف چلنے شروع کرے بات بائیں طرف ہوتی ہے آپ دائیں طرف ہمیشہ ہر روم میں سال سال سے آپ یہ کر رہے ہو اوپر آپ روم کا نام پڑھو اس میں مزاروں کی بات کدھر کی سے آ گئی مجھے یہ بتائے کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی یا اس کے بعد نہیں ہوگی روم کا نام آپ پڑھے دا ٹرٹ اباؤٹ وہابیزم وحبیز کیا ہے آپ کو پتہ ہے وہ زیزو والی بات آپ کو کچھ پتا ہی نہیں بس ایسے ہی منہ میں آیا آپ نے کہا میں بھی وہاں بھی ہوں وہ یہ گالی ہے آجگل کے دور میں یاد رکھیے اور وہ واقعی درست بات کہی ہے ازو صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا آپ جب نام لیتے ہو اختیار برتا کرے گستا ہی کے زمرے میں آتا ہے جس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کر لے گا نبوت عام انسانوں کو نہیں ملتی آپ نے کہا وہ عام انسان تھے وہ خاص لوگوں کو نبوت اطا ہوتی ہے ورنہ ہر کوئی یہ نبی بن جاتا وہ عام نہیں تھے اپنی باتوں کو ذرا غور کرو کہ آپ نے کیا الفاظ بولے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگو دائیں بائیں آپ باتیں کر لیا کرو مگر اس جیسی باتیں جب بھی ان کا نام لیں اور ہزار مرتبہ سوچیں ان کی ذات کے اوپر آپ کیوں بحث کرتے ہو اتنی بڑی ہستی کے اوپر آپ ان کا نام درمیان میں آپ لے آتے ہو کیا ان کی بات ہو رہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے عبد محمد بن عبد الوہب نجدی جو نجد سے فتنہ اٹھا تھا اس کی بات ہو رہی ہے اس فتنے کی جی آپ بات اگر نہیں آپ کو پتا آپ کہتے ہو مجھے نہیں پتا تو پہلے پتا کرو یہ پتہ کرنے کے لیے آرام سے بیٹھو آپ کو شوق ہوتا ہے کہ چاہے سیاسی بات ہو رہی ہو چاہے مذہبی ہو رہی ہو آپ نے اپنا لوچا آ تلنا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے والدین ہنفی تھے جے جی ایس پی صاحب آپ اس سے انکار کرو نیچے, نیچے لکھو کہ وہ ہنفی نہیں تھے لکھو ذرا نیچے وہ ہنفی نہیں تھے نہیں لکھے گا اس کا مطلب ہے میرے بات میں سچائی ہے انہوں نے مجھے نہیں کہا مگر مجھے پتا ہے پال پر آنے والوں کا مجھے اندازہ ہوتا ہے اب اگر دو چار یہ بٹکے ہوئے لوگوں کی باتیں سن لی میں بھی وہاں بھی ہوں میں بھی سلفی ہوں سب سے زیادہ تو میں ان میں بیٹھا ہوں اشر تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہوں میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ میں وہاں بھی ہوں اب سوچ تو لیا کرو بھائی کہ آپ کہہ کے آ رہے ہو آپ کے والدین ہنفی تھے اور انہوں نے غیر مسلم بنا دیا ہے حنفیوں کو تمام دنیا کے ہنفیوں کو کیا روم کھلا ہوا تھا مجھے یہ بتائیں فکہ حنفی ورسز اسلام اسلام کا مقابلہ فکہ حنفی کے ساتھ اس میں آپ کے والدین میرے والدین سارے ہی اسلام سے خارج انہوں نے کر دیے ہیں بد نے اور اشیر صاحب ادھر کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ابھی میں ایک گھنٹے سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں جو جواب پوچھتا ہوں وہ اس کا ٹھیک ہے یہ ہے روم پہلے ہمارے لیے کھلا وہ کُھلا ہر بات کا جواب دے دیا ہے دلکل بد بختی ہے ان کے زمرے میں منہ کے اوپر کالک ملی ہے انہوں نے اور سالہ سال کی دوستی میں درار پیدا کیا ہے مجھے کوئی آر نہیں ہے میں کئی دنوں سے چیخ رہا ہوں میری دوستی بھی اللہ کے لیے میری دشمنی بھی اللہ, کی, اللہ کے لیے مجھے ایسی دوستی اور نہیں چاہیے جہاں پر میرے ہی گرے بان کو آ کر پکڑ لے یہ میری اپنی جنگ ہے سب کی سب ہنگیوں کی اپنی جنگ ہے اب یہ آشیر جیسے لوگ آ کر ہمیں بھائی آپ اگر آپ نے بات کرنی ہے وہ مزاروں کے اوپر بات کرنی ہے آپ اپنی پشتو زبان میں تموجن صاحب سے کر لیں ان اللہ وہ آپ کی تسلی کر دے گا آپ اردو پنجابی نہ بولیں آپ کھل کر پشتو زبان میں جب مرضی میدان لگا لیجئے گا اشر صاحب اپنے لوگوں کو بھی پٹھان لوگوں کو بھی لے آئیے گا وہ آپ کی مکمل تسلی کر کے آپ کو بھیجیں گے تموجن صاحب وہ بھی پٹھان ہے اور وہ ایسے پٹھان ہے جو صدیوں سے ادھر جدھر آپریشن ہو رہا ہے ادھر کے رہنے والے ہیں وہ افغانستان سے آئے ہوئے پٹھان نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی مٹی کے پٹھان ہے خاندانی تموجن صاحب جب مرضی ان کے ساتھ میدان لا لیجیے گا ابھی موضوع جون سا ہے وہاں بھی وہاں بھی فتنے کا موضوع ہے آپ اس کے اوپر رہیں شرم آنی چاہیے آپ کو نام لیتے ہوئے ٹھیک ہے آپ بچے ہو مگر اس میں یقیناً ایسے معاملات میں کم سے کم بندے کو ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جیسے میں کر رہا ہوں چلے آپ سے بڑا ہونے کے ناطے کر رہا ہوں مگر پلیز خدا را اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے آئندہ کسی بھی روم میں آپ ضرور بات کیجئے مگر خدا کے واسطے خدا کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب آپ آئے اس میں اداب ملحوظ خاطر آپ رکھے یہی تو کام کیا ہے وہابیوں نے ان کی قدر و قیمت کو کم کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی فتنہ یہ لوگ اٹھا دیتے ہیں بارہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور روم کھول کے بیٹھ گئے ہیں کہ جو دوسرے مذہبی روم ہے وہ ان کی شان میں کسی نہ پڑے اور ان کی طرف لگ جائیں یہ اعلی سعود سے سعودی حکمرانوں سے زکات کے پیسوں پر چلنے والے آج آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے حنفیت کے ساتھ تو بھائی ان کا بھی وہی حال ہوگا جو قادیانیوں کا ہوا ہے جی ایس پی صاحب آپ اس معاملے میں نہیں جزو صاحب دراصل یہ بڑے اچھے نوجوان ہیں بس وہ ہوتا ہے نا کہ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے دوسرا وہ ایک سٹڈی ہوتی ہے دوسرا کئی لوگ مذاق میں ہر بات ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا جے ایس پی صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی میں کیا بول رہا ہوں تو یقینا میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کیا کریں کہ اس کو ذرا اختیار اگر کیا کرے تو ان کی مہربانی ہے ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے آپ بہرحال مسلمان ہو جی ایس پی صاحب ٹھیک ہے اور میں نے ادھر کہا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے بڑے حنفی تھے اس میں اگر آپ کے علاقے میں کوئی مزار گرا دیا گیا ہے جس نے گرایا نہیں گرایا یہ بحث تو ہے نہیں میرے بھائی مجھے یہ ہم تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عبد الوہاب نجدی وہ ایک فتنہ تھا اور اس کی کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں یہاں پر ہمیں توڑ مڑور کر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دو دو نجت تھے ایک راگ میں تھا ایک فلاں تھا ایک ٹینگڑا تھا ایک فلاں تھا ایک اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلطنت عثمانیہ کی آپ بات کر رہے ہو ملکوں پر قبضہ کرنے کے لئے جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ قتل عام کچھ دوسرا ہوتا ہے اور اگر اسلام کا نام استعمال کر کے قتل عام کیا جائے وہ قتل عام دوسرا ہوتا ہے آپ کو اس فرق کا بھی نہیں پتا اس نے ایک فتنہ شروع کیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا آپ کو تداد کا بھی نہیں پتا کیا اس نے کیا تھا اور شرم ان کو نہیں آتی ان, ان آلے سعود کو اپنے بڑوں کی تو قبروں کو آپ دیکھیں یہاں پر تصویریں نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گی کس طرح صاف ستھری کر کے اور کیسے انہوں نے کمرے زرک برک کمرے بنا کر وہاں پر اپنے بڑوں کی انہوں نے قبریں بنائی ہی ہوئی ہیں اور کیسے کیسے خوبصورت غلاف اس کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں اور اس طرف دیکھیں جمہاتے المومنین کی قبروں جھوٹ ٹوپ سرچ جھوٹ آپ کہہ رہے ہو بھائی میں نے خود تصویریں دیکھی ہیں اور یہ مل جائیں گی آپ کو یار وہ رضوان صاحب کی در ہے ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں تصویریں ان کے جو آلے سعود جو حکمران ہیں ان کے بڑوں کی تصویریں تو بھائی جو بات ہو رہی ہے آپ اس کے اوپر رہو مزاروں کے اوپر جانا یا نہ جانا ایسے چو صاحب نے بات درست کی ہے کوئی جاتا ہے جائے کوئی نہیں جاتا نہ جائے یہ ایشوز تو ہے نہیں نہ ہی اس کا دفاع کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ مائک کے اوپر آؤ ٹاپ سرچ آپ مائک کے اوپر آؤ وہ محمد بن عبد الوہاب جس کے والد کا نام عبد الوہاف تھا اس وجہ سے وہ وہابی کہلایا وہ ایک فتنہ تھا اور اس فتنے کو اب یہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں یہ اب اپنے اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے یہ اب سلفیت کا لبادہ اور کر سامنے آ گیا ہے اور مزید سخت ہو گئے ہے یہ اب شروع ہو گئے ہے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ سال لگے گے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا اور یہ ادھر کھڑا ہوگا جدر کا دیا کھڑے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے ان کا مستقبل یہی نظر آ رہا ہے یہ بعض نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے اور کاد یعنی کدھر کھڑے ہیں آپ کو بھی پتا ہے بھائی بھائی سے چوٹ جاتا ہے میاں بیوی سے چوٹ جاتے ہیں سب کچھ چوٹ جاتا ہے ہر چیز ناد کا بند ہو جاتا ہے یہ ادھر قدم بڑھا رہے ہیں اور یہ چیلنج کر رہے ہیں شیروں کو روم کھول رہے ہیں کہ حنفی کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں جس کی اکثریت مسلمانوں میں اکثریت مسلمانوں میں ساٹھ ستر فیصد ہے بھئی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کو شرم نہیں آتی ایسے روم کھولتے ہوئے فکہ ہنوی اسلام بھئی ان کا تو حال ان سے بھی برا ہوگا ادھر دیریا ازم فلاں فلاں ہمیں کہا جاتا ہے اور اس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہیں دریا سے بھی بدتر دیریہ ہمیں مسلمان تو سمجھتا ہے نا وہ ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ مسلمانوں جواب دو یہ تو ہمیں مسلمانوں سے خارج کر رہے ہیں اسلام سے ہی خارج کر رہے ہیں یہ ہم کون بدتر ہوا بھائی آپ تو سن سکتے ہو جے جی ایس پی صاحب آپ اپنے بزرگوں کو اسلام سے خارج کروا سکتے ہو جو زندہ ہے یا زندہ نہیں ہیں ہم تو نہیں کروا سکتے ہم ان کو کیوں نہ نکالا دیس کریں تو یہ جنگ ہو رہی ہے میرے بھائی آپ بالکل آپ اسی پر رہے و حابی کے اوپر میں تو یہ کہتا ہوں ایڈمن حضرات کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی اس پر بات کرو آؤ اس کا دفاع کرو وہابیت کا آؤ اس کے متعلق بات کرو اس کی کتابوں کا اس کا دوسرا یہ دفاع کرو چھوڑو اس بات کو یہ روم اس بات کا نہیں کھلا ہوا تو آ جائے جی ایس ایچ او صاحب مرزا ہاں ابھی کل انہوں نے کتاب میں یہ انہوں نے روم کھولا ہوا تھا اب عمر کی تلوار صاحب نے شاید وہ ایک کتاب ان کی نکال کر شاید وہ کتاب تھی عبد الوہب کی اسی کی اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جہاد کو منسوخ کیا گیا اور یہ ساری عمر جہاد جہاد کرتے رہے ہیں انہوں نے خود قادیانیوں کی طرح اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی وہ سفا نمبر بھی بتا رہے تھے سب کچھ بتا رہے تھے انگریزوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا انگریزوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا اور وہی باتیں جو قادیانیوں نے کی ہے صرف نبوت کو چھوڑ کر باقی ساری باتیں تو ان میں مشترکہ پائی جاتی ہے قادیانیوں میں اور وہابیت میں جہاد کو منسوخ اور مرزا غلام نے بھی کیا تھا آ جائیں شکریہ جی میں تو جناب ایڈمن کا ماننے والا ہوں فوراً دوسرا نام آنے تو ان کو دوڑ دے دیا کرے آ جائیں السلام علیکم جو آپ کی وائس نہیں آئی آپ ریلو ہو جائیں دیکھیں یار بات یہاں ہم مزارات کی نہیں کر رہے بات ہم یہاں نظر و نیاز کی نہیں کر رہے بات یہاں ہم کر رہے ہیں شیخ ابن عبد الوہاب کے بارے میں جس طرح کے آپ اپنے روم میں سیدنا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں آپ ہمیں دوسری طرف لے کر نہیں جا سکتے بھائی جان آپ کو ڈوٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں یہاں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اب یہ موضوع سے کس طرح بھاگ رہے اب یہ کس طرف جا رہے بات کچھ ہو رہی ہے جا کہیں ہو رہے بھائی جان اشیر صاحب آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے والدین کو ابھی مشرک کا ایک حدیث پڑھ کر ایک حدیث پڑھ کر ابھی آپ نے مشرک کا اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ مشرک کہتے ہیں نبی کریم صلاح تعالی علیہ وسلم کے والدین کو اور آپ نے یہ کہا اور یہ وہ چہرہ تھا میں آپ کا جو میں یہاں دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہابیت میں اور صحابیت میں کیا فرق ہے صحابی تو جناب عشق رسول میں گم ہوتا ہے وہ ایسی گستاخی کر ہی نہیں سکتا لیکن وہابی کرتا ہے اور بھائی یار اب اس حدیث کے بارے میں آپ کو یہ ہمارے شیخ صاحب بتائیں گے کہ ابھی کا مطلب والدین کے ہوتا ہے چچا کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتائیں گے ابھی شیخ صاحب یہ جو آپ یہاں پر ظلم کر کے چلے گئے نا آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں ون ٹو ون گفتگو ہو جائے آپ کی اور یہ ہمارے شیخ صاحب شیخ شیخ ون صاحب اور ہم بات صرف اسی پہ کریں گے اشہر صاحب آپ نے بھاگنا نہیں ہے اب کی طرف نہیں جانا فکی معاملات کی طرف آپ نے نہیں جانا قطن آپ آ کر ادھر ادھر کی نہیں گے ہم تاریخ نشت کی بات کریں گے ہم نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نے فرمایا کہ نشتے فتنے اٹھیں گے تو آپ نے کہا نش تو عراق میں پھر میں نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے مسلمانوں کو ماریں گے آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا ادھر کی ہاک کے چلے گئے ہم صرف اسی پر رہیں گے تو میں مائک فری کرتا ہوں عشیر صاحب آپ نے تشریف لانا ہے پھر شیخ صاحب آئیں گے زیزو بھائی اور خادم بھائی میرے خیال میں اب ہم سب کو بیٹھ کر یہاں یہ گفتگو سننی چاہیے آپ ٹاپک چوز کر لیں اشیر صاحب تاریخ تاریخ نش پر گفتگو کریں گے ہم ٹھیک ہے نا اور ہم اسی پر بات کریں گے آ جائیں آپ اور میں آپ کو بات کر کے گیا میں شیخ نجدی کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی پہ فتوا لگایا یار شیخ ابن عبد الوہا پر فتوا لگایا کہ میرا بھائی تو کافر ہو گیا کفر کا فتوا لگایا بک لکھی ہے انہوں نے اپنے بھائی پر سوائک الہیہ ایسی بک کا نام ہے بک لکھی ہے اپنے بھائی پر دلائل حادیث کے ساتھ انہوں نے اپنے کفر کا وہ کیا ہے کہ یہ کافر ہے تو آپ یار بات کرتے ہو یار اور جو آپ حدیث پڑھ کے گئے ہو اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں آپ پڑھو تو نا آپ کتاب سے ہٹ کے بھی تو ان کے بڑے بھائی کی یا شاید ان کی بکی آپ پڑھ لو پتا چل جائے کہ آپ کے شیخ نجدی صاحب کی کیا خفریات تھی تو مائک فری آ جائے آپ السلام وعلیکم اللہ اوکے شو یار اچھا ہو گیا کہ شیخ بھی آ گئی کیونکہ میں پچھلے دو گھنٹے سے ادھر بیٹھتا ہوں کوئی وہ کہتے ہیں کہ علم کی بات نہیں سنی روم ہے محمد بن عبد الحاب کے بارے میں اور بات ہی ہو رہی ہے نجد کے بارے میں یہ, یہ کیا ہے نا پشتوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ دیوال سر سر وخلی آپ سے بات کرنا بھی دیوار کی دیوار سے سر مارنا ہے نا اس وجہ سے دی, کم, یہ روم جو ہے اپنیوں کے خلاف کھولا ہے تو آپ کو نج سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے آپ کی پرابلم یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ محمد بن عبد یہ ایک ریفارمر تھی ان کی کتاب قرآن اور سنت سی یعنی ان کی جو بات ہے وہ قرآن اور سنت سے ہے یعنی قرآن و سنت سے وہ درائل پیش کرتے ہیں اب اگر کوئی کتاب ان کی ایسی ہو جس میں قرآن اور سنت کے خلاف ہو بعد تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے نہیں اگر کوئی بات ان کی لیکن ہم نے جو کتابیں ان کی پڑھی ہے اس میں قرآن سنت کی طرف انہوں نے دعوت دی اور رسول اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ ایک مشتحد عالم جب صحیح بات کرتا ہے تو ان کو اللہ ایک دو حجر دیتا ہے اگر غلط ہو تو ایک تو وہ مشتحدین علماء میں تھی ریسپیکٹ کرتے جس طرح سے دیگر علما جو ہمارے ہیں امام شریفی امام مالک یہ ہے تو ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے تو آپ ہمیں بتائیں کی کیا ہے جو محمد بن عبد نے لکھا کی اسی بن پڑا اگر آپ کہتے کہ احل حدیث ان کو انگریزوں نے نہیں. ہمارا جو رہبر تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھی ہمارے رہبر رسول تھے اگر آپ کو تنقید ہے اگر آپ کو تنقید ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ ہم کسی کے بعد بھی قرآن اور سلت کے مقابل میں نہیں مانتے قرآن سلت کے مقابل میں یہ ہمارا سمپل سادہ مسلک ہے اگر آپ کہتے کہ مزاروں پر قرآن و سنت سے اس پر بات کی اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد بن ابلاو کی زندگی پر کیسے شخص تھی ہم اشخاص پر بات نہیں کرتے ہم ان کی باتوں پر کہ انہوں نے کیا باتیں کی تو آپ اگر کہتے کہ محمد بن عبدالوحاب نے غلط باتیں کی ان باتوں کو بیان کر کے یہ یہ باتیں قرآن تو یہ کہتے حدیث یہ کہتے ہیں اور آپ کے جو محمد بن عبدالحاب ہے یہ کہتے پھر اگر اگر ان کی باتیں غلط ہو تو ہم بھی ادھر بیٹھ کر رد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ باتیں انہوں نے قرآن سنت کے خلاف کی تو ہم دیکھتے میں نے پہلے حدیث صاحب کو پیش کی شور مالیار بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر روم میں پڑھتے پڑے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ جہن ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کی تو ہم ان کی بات کو رکھ کریں. میں آپ کی بات کو مانوں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماروں رسول اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے حدیث یہ مسلم بھی ہے اور دوسری حدیث جو میں نے پہلے کوٹ کی وہ بھی مسلم میں کہ میں نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ ان کو بخش دو لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی یہ قبول کی کہ ان کی زیارت پر جاؤ تو یہ حدیث ایسی تو اب میں کون سی بات مانوں اگر انصاف میں آپ کو دے دوں کہ آپ انصاف کا کر فیصلہ کریں کہ میں آپ کی بات کو لوکر لو کر لو بات لو کر لو کہ یہودی ان کے پاس آئلم تھا وہ گمراہ اور کرسچن جیتے ان کے پاس آئل نہیں تھا وہ یعنی یہ دونوں باتیں یہ کرشچن علیہ اسلام کی محبت میں رائے حق سے دور ہوئی یہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ لا مجھے ایسا درجہ نہ دو کہ مجھے یعنی اللہ کا درجہ دے دو کہ میں اللہ نہیں. میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں تو آپ ہمیں دلیل لے دے دینا شمالیار میں نے تو آپ کو حدیث دے دو دو حدیث دے دی تو اسی پر لیکن روم آپ کا وہاں کے بارے میں اس پر بات ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں سلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھائی عاشر آپ پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے اسی مسئلے پر آپ کو شاید یاد ہوگا ورین سیون کے نام سے آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ سے بات ہوتی رہتی ہے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاد کے بارے میں کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ سنت الجماعت علماء دیوبند کو کافر کہتے پھرتے ہیں اسی طریقے سے سعودیہ کے شیخ محمد بن عبد الوہب کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے ہیں جو باتیں علماء دیوبند کے اندر ہیں وہی باتیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں آپ کہتے ہیں ہم اشخاص پہ بات نہیں کرتے آپ اشخاص پہ بات نہیں کریں لیکن جس طریقے سے آپ کا علماء دیوبند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح محمد بن عبد الواف سے بھی تو کوئی لینا دینا نہیں ہے یا وہاں پہ جو آپ کو سعودی ریال آتے ہیں اہل حدیثوں کو یہ اب اس کی وجہ سے خاموش ہیں آپ یہ بات واضح کریں یہ صرف کہہ دینا کہ ہمارا اشخاص سے لینا دینا نہیں ہے تو آپ کا علمائے دیوبند سے کیا لینا دینا ہے آپ کا جو آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ بالکل روم میں آئے واضح طور پہ کہیں کہ مزارات پہ جانے کی وجہ سے محمد بن عبد کافر تھا حیات النبی کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے جیسے علمائے دیوبند کافر ہیں اس طریقے سے محمد بن عبد الوہب بھی کافر تھا میں نے آپ کو اس مناظرے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ تحریری طور پہ مجھے دیں آپ ٹیکس میں پیش کریں کچھ کریں میں سعودیہ بھیجوں گا کہوں گا کہ یہاں پہ وہ اہل حدیث حضرات جو سعودیہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر شرک کے خلاف اور توحید کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو پیسے دیتے ہیں مساجد ان کی بنوا کے دیتے ہیں یہ وہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کے محمد بن عبد الوہاب کو کافر کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونے والوں کو کافر کہتے ہیں یہ سماؤ صلاحۃ السلام کے عقیدے کو کافر کہتے ہیں یہ محمد بن عبد الوہا کو گمراہ کہتے ہیں یہ عقیدہ حیات والوں کو کافر کہتے ہیں آپ یہ بات کریں نا آپ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ ہم اشخاص کے خلاف ہیں ہم اشخاص کے ہم قرآن اور رسول کی بات مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں تو کیا علماء دیوبند اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں کیا یہ علماء اہل سنت والجماعت کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی کی احادیث کو نہیں مانتے ہیں اگر یہ مانتے ہیں تو آپ بالکل واضح طور پر یہ بات ارض کریں یہاں روم میں بتائیں کہ جی محمد بن عبد اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کافر ہے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے محمد بن عبد الوہب اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے وہ چونکہ امام احمد بن حمبل کا مقلد تھا اس وجہ سے وہ مقلد ہونے کی وجہ سے جیسے ہنفی کافر ہے اس طرح وہ حملی ہونے کی وجہ سے بھی کافر ہے اب اپنے لیے پیمانہ کچھ بناتے ہیں ہمارے لیے پیمانہ کچھ بناتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے میں روم میں ابھی ہوں مجھے پتہ نہیں ٹاپک کیا چل رہا ہے آشر کی بات میں نے سنی ہے خالی جتنی سنی ہے اس سے مطالعہ کا جواب میں نے دے دیا باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین کے ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کے درمیان اتفاقی نہیں ہے اختلافی ہے لیکن اختلاف اس مسئلے پر نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت جماعت یہ کہتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناؤزب اللہ منظال کافر تھے بلکہ اختلاف اس مسئلے پر ہے کہ آیا ان کے مسئلے پر سکوت اختیار کیا جائے گا یا کوئی رائے قائم کی جائے گی یہ آپ مسلم شریف کی حدیث پیش نہ کریں میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا کافروں کی زیارت کے لیے جانا شران جائز ہے کافروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے اگر ایک آدمی کافر ہو ایک آدمی غیر مسلم ہو تو کیا ان کی قبور کی زیارت کے لیے جانا صحیح ہے آپ مجھے اس بات کا سوال کا جواب دیں کوئی حدیث کا معنی آپ اپنی ذہن سے سمجھتے ہیں علماء کی تشریحات کے خلاف سمجھتے ہیں تو آپ کی سمجھ ہمارے لیے ہجت نہیں ہے ہمارے لیے حجت ہے سلف صحالح کا فہم سلف صالحین جب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی السلّم کے والدین کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو توقف کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بعد میں ایمان عطا کیا گیا اور اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو تو بھی وہ دین ابراہیمی بھی تھے اور دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے وہ ویسے ہی مسلمان ہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ دین محمدی میں آئیں گے تو وہ مسلمان ہوں گے جب حضور صلیم کی بحثت ہی نہیں ہوئی نبوت کا دعوی ہی نہیں ہوا تو پھر اس حسومت کے اندر وہ حضور سے کیسے ایمان لے کر آئیں گے وہ کتاب لے کر آؤں گا اور اسی طریقے سے آپ کے رئیس ندوی نے یہ بات لکھی ہے کہ آتم علیہ سلاحت السلام کے زمانے کے اندر اہل حدیث موجود تھے یہ جامع سلفیہ بنارس سے کتاب شائع ہوئی ہے جامع سلفی بنارس ایسا ہی ہے جیسے ہمارا دارالوم دیوبند ہندوستان کے اندر اب آخر کی ذمہ داری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اہل حدیث ثابت کرے جب کہے کہ رئیس ندوی جھوٹا ہے غلط ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو شریعت تھی نہیں کوئی آداب زندگی ہی شریعت کہلاتے تھے رہن سہن کا طریقہ ہی شریعت ہوتی تھی تو کیسے ہو سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اہل حدیث تو بولتے ہوئے بڑھ بانٹتے ہوئے کم از کم آدمی کو خیال ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا عالم ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ خیال سے بولنی چاہیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ویسے ہی دین ابراہیمی پر تھے تو ان کے لیے مسلمان ہونا یعنی کہ دین محمدی پر آنا کوئی ضروری بھی نہیں لیکن اگر اعزازن ان کو دوبارہ ایمان کی دولت عطا کر دی بھی گئی تو یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور میرا یہ سوال آپ کے اوپر ہے کہ حدیث شریف کو سلسالین کے فہم پر پرکھا جائے گا اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ پرکھ رہے ہیں اور وہ بات کیا ہے کہ کیا کافروں کی قبور کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافروں کی قبر پہ جا سکتے ہیں کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کا سفر کریں کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم گرو نانک کی لاہور پہ قبر پہ جائیں گرودوارے میں جائیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ذاکروں کی قبروں پہ جائیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کی قبر پہ جائیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو جہاں سلیب دی گئی عیسائی عقیدے کے مطابق اس سلیب کی زیارت کے لیے جائیں آپ اس بات کو سمجھیں آپ کا فہم نہیں چلے گا سلف صحالح کا فہم چلے گا میں کرتا ہوں اور مجھے بتائیں کہ موضوع کیا چل رہا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی. سبحان اللہ دیکھیں شیخ صاحب شاید آپ نے سنا نہیں ایس ایچ او صاحب یا کڑینا جٹ صاحب اس روم کے ایڈمن ہیں اگر وہ زبانی بتا دیتے تو درست ہوتا کہ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے یہ اب کافی دیر سے ہمارا سر کھا رہے ہیں یقیناً آپ کو میں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے آپ کی جوڑ کے تو نہیں ہیں ان جیسوں سے تو ہم ہی نب سکتے ہیں مگر پھر بھی چلے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اسی بہانے کہ آپ ان کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو ان کو جتنا ٹائم مل رہا ہے نیچے ایڈمن یا جو کچھ لکھ رہے ہیں اس طرح پھر مزہ آئے گا آپ بقایا بات بعد میں کر لیجئے گا یہ جتنی بات کرتے ہیں کتنا ٹائم رکھ رہے ہیں بھیا نے کتنا ٹائم رکھنا ہے ایس ایچ او صاحب یا کڑینا جٹ صاحب آپ نیچے لکھ دیں ان دونوں کو پانچ منٹ ٹھیک ہے تو جب پانچ منٹ جب ہو جائیں چار منٹ اس وقت آپ ٹائم ٹائم لکھنا شروع کر دیں اور پھر یہ ایک منٹ میں اپنی بات سمیٹ لیں گے دونوں ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے جب پورے پانچ منٹ ہو جائیں تو آپ ڈوڈ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں ایک منٹ لکھتے رہیں تو یقینا ان کی نظر پڑتی رہے گی تو ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ ضرور جو روم کے نام ہے دا اباؤٹ وہابی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہابی ازم ہے کیا روم کی مناسبت سے تو آ جائیں جی اشرف صاحب السلام علیکم اللہ Okay. میرے خیال میں بھائی نے میرے وہ حدیث میں وضاحت کروں گا کیوں نے بات کی ایک شخص ہے رسول اللہ اين والد کدھر جب شیخ و... لیکن بعد میں آپ کو دوسری بوائے کے لیے بولتے بولٹو نا کیا بولتن جی بھی بو بولتن جی بھی میں نے پوچھا کہ کدھر ہے یہ حدیث اوکے okay. تو okay, میری منٹ نہ کرے اور میرا وقت بھی زیادہ ہے پھر نہ کہنا کہ میں باغیر ہوں کہ میں پچھلے دو گھنٹے سے ادھر ہوں گے okay. ہمارے لیے دین جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت ایزی کیا ہے وہ کہتے نا کہ آ رہی سنتی المحدین شو آپ فکر کری کچھ کچھ ہے نا جب علم کی کمی ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دین تھے جب آبال وفات ہو رہی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ میرے چچا اسلام قبول کرو میں قیامت کے روز آپ کی شفاعت کروں گا صرف ایک دفعہ کہو کہ میں ارشد اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس کے ساتھ ابو جہل اور اتبا بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تو اپنے والدین کا دن چھوڑا ہے اس وقت بالکل نبی تھے ازازوں ان کو دعوت دے رہی تھی و حدیث بے ایک نفع میں آپ کو ریفرنس دوں گا رسول اللہ اسلام دعوت دے رہی تھی کیا ابو چچا میرے آپ اسلام قبول کریں اور mm. والدین کا دین چھوڑ لیا ہے والدین کا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں چاہا رسول اللہ اسلام ان کے لئے دعا کر رہی تھی تو اللہ نے آیت نازل کی مسلمان کے لئے جواز نہیں رکھتا کہ <murnaises Harsh>. وہ آؤ آؤ آؤ یعنی مشرق کے لیے دعا کریے سورہ توبہ میں یہ آیت ہے ایک منٹ اگر کوئی بائک دے دو وہ بھی دیتا ہوں سورہ توبہ میں میرے خیال میں ایک سو پندرہ یا چودہ ایسی آیت ہے سو کے بعد آئے تھے کہ مسلمان کے لیے جواز نہیں رکھتا کہ وہ کسی مشرق کے لیے دعا کرے تو یہ اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ابو طالب کو کی سزا کم ہوگی جو اچھے کام انہوں نے آپ سے کیلئے یعنی کی آپ کی مدد کی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ابو طالب کو سزا اتنی کم ہوگی کہ ان کی پاؤں میں جوتے ہوں گے اور وہ اتنے گرم کہ اس کی وجہ سے ان کے مغز ہے وہ ابلیں گے یہ سزا ہوگی جہنم میں ان کی یہ نہیں کم سزا تو اگر ابو طالب جہنم میں ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے والدن کس دن وہ بھی تو ابو لہا دن پر ابراہیمی پر نہیں تھے میرے بھائیو لات منات تو روزہ یہ کون تھے لات منات تو روزہ یہ کون تھے اگر وہ دین ابراہیمی تھے تو یہ کس چیز کی عبادت کر رہے تھے نا بھلی خر بونا زلفا سورج عمر میں ذکر ہے کہ ان سے جب کہا جائے کہ تم ایک اللہ کی پرستش کرو عزیز ہو جائے نا توڑی سی اگر ہم عقل کو, کو استعمال میں لائی تو آسان ہے اگر ابوان آبو رسول کے والدین کا دن حقدا سی تا تو رسول اللہ وسلم نے کیوں کو دعوت دی کی ایک اللہ کی پرستش اگر ہم گئے کہ انہوں نے ایک اللہ کی پرستش کر رہے تھے تو رسول اللہ وسلم کو کیا ضرورت کی ان کو دعوت دے وہ تو ایک اللہ کی پرستش کر یہ بات آپ کی غلط اور بالکل نہ صحیح اس سورج کا کیا مطلب ہے یہ کب نازل ہوئی کلیا آئی ہو چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی آپ عبادت کر رہے اس سورج کی شان نزول اگر آپ پڑے بھائی تو کیا مطلب ہے اس سورج کا مطلب یہ کہ میں لات منات ازا جو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کی بات نہیں کرتا میں کیا اللہ کی عبادت کروں گا رسول اللہ سلم جب گئے تھے شام تب نے کھانا لایا گیا تھا نا وہ ایک کے نام پر تھا کہ اس کے لیے نظر کی تھی رسول اللہ نے نہیں, نہیں کہا رسول اللہ سلم نے نہیں, نہیں کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں ان چیزوں کی نظر نہیں کہا تھا جو غیر اللہ کی ہو نا اللہ کی سیوا تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں بالکل رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہونی چاہیے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہونے چاہیے لیکن احترام کا طریقہ کیا ہے نا طریقہ تو ہمیں قرآن سنت قل ان تحید بود اللہ اگر آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کے اتباق کرو ان کی سنت پر چلو یہ خود کا طریقہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبی رسول اللہ علیہ وسلم سے ان کو زیادہ محبت تھی محبت تھی لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے تھے تو ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ ہب کا طریقہ نہیں یہ احتبام میں طریقہ ہوتا ہے یہ حب کا طریقہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کہ وہ زندہ قبر میں ہو اگر امیر دن دن آئے یہ میرے وہ جو میں نے کیا لیکن وہ شیخ بھی گئے مجھے صرف یہ پتا چلا کہ اس روم میں کچھ ہے نہیں نا اگر میں کوئی روم کھولوں مثال دیوبندی اس کے خلاف تو الحمد میں کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں جس چیز کے لیے میں روم کھولا ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ بھی لیکن میں ادھر پچھلے دو گھنٹے سے تین گھنٹے سے بیٹھا ہوں نہ تو میں نے محمد بن ابو کی کتاب سے کوئی ریفرنس سیکھی نہ وہاں اسی کوئی چیز مجھے ملی کہ میں سوچو کہ والا بس یہ بہترین چیز ہے میں کہوں کہ وہ اس میں اور جن لوگوں نے یہ روم کھولا ہے یا جو کہتے کہ وہاں حریفی میں اور میں سلی میں کہتا ہوں جو فقی اختلافات ہیں میں اس میں کسی کو بھی مشرق کافر نہیں کہتے اختلافات تو پیدا ہوتے لیکن اگر کوئی ایسا کہے نہ مثال حدیث ان کو میں دیتا ہوں کہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے لیکن وہ کہتے کہ نہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو پھر اس کا مسئلہ دوسرا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ حدیث ملے ہے میں اس طریقے سے نماز پڑھوں گا تو اس پر کوئی مشرک کا فرنی نہیں ہوتا یہ اختلافات ہی فرعی ہے لیکن میں اختلافات عقیدی کا ہو تو پھر ہم جائیں گے اگر کوئی ایسا کہ خبروں سے ماننا اور کوئی ایسا کہ مثال واقعی میں اسماو صفات میں اللہ کی رسول اللہ اللہ کی دین میں اختلاف ڈرے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کش شخص بدایت ہے اگر ان میں کفر تو کہیں گے کفر ہے لیکن لیکن ثبوت کے بعد ایسے نہیں کہ بس جم کر کے کسی کو بھی کافر کہیں ایسے نہیں اسلام میں ہم یعنی کسی شخص کو جب کافر کہتے تو اس ان پر میں حجہ یعنی کہتے کہ یہ شخص تکفیر ان کی شروع ہے ایسی بھی کسی شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا تو آپ نے اگر شیخ زبیر کے بارے میں کہا کہ وہ امام بریفہ کو غلط کہتے نہیں دے دے اس بوجھ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی یہ بات غلط ہو یہ ہو سکتے ہیں کیوں کہ میں علاوہ نہیں یہ بات غلط ہے وہ دوسری ہے لیکن ان شخص کو غلط نہیں کیا کبھی انہوں نے میں السلام علیکم جی السلام علیکم میں صرف ایک بات بتا دوں حضرت صاحب یہ روم جو ہے نا صرف اور صرف فکائے ہنفی کے حوالے سے کھلا ہوا ہے یعنی کہ یہ مشترکہ روم ہے دیوبندی دلوی الگ ہمارے بریلوی بھائیوں نے کھلا لیکن یہ مشترکہ روم ہے تو ادھر ہم بات ریلویت یا دیوبندیت کی نہیں کر رہے بات ہو رہی ہے فکائے ہنفی کی انہوں نے روم کھولا ہوا ہے فکائے ہنفی کے خلاف تو بات ہو رہی ہے فکائے ہنفی کی باقی جو اختلافات ہے وہ ہر طرف چلتے رہتے ہیں وہ بات بات کی ہے تو ان سے بات کیونکہ ان کا جو اعتراض ہے وہ فکائے ہنفی پر آئے گا کیونکہ انہوں نے روم کھولا ہے فکا ہنفی کے تو ہم بات اس حوالے سے کر رہے ہیں تو آشر بھائی وہ میں نے آپ کو بات بتا دی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ شیخ صاحب آپ جس سے بات کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں انٹرپٹ کروں بیچ میں یہ اداب کے خلاف ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی یہ آپ بات کریں گے آپ سے ان اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرقاد مفاتح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق تین قول لکھے ہیں پہلا قول تو یہی ہے کہ وہ ناجی ہیں یعنی کہ نجات پانے والے ہیں جنتی ہیں دوسرا قول لکھا ہے کہ غیر ناجی ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ توقف اور سکوت کیا جائے گا اور حقیقت بات یہی ہے کہ پہلا قول راجے ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ناجی ہیں اس میں سر فہرست علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسئلے پر چھ رسالے لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناجی ہونے پر چھ رسالے لکھے ہیں جس میں سب سے پہلا رسالہ جو ہے وہ مسالک الخنفہ فی والد المصطفیٰ ہے دوسرا رسالہ منیفہ الآبا شریفہ ہے تیسرا المقامت السندسیہ فی نصب المصطفیٰ ہے اسی طریقے سے دو رسالے انہوں نے اور لکھے ہیں پھر اس کے بعد پہلے رسالے کے, پہلے رسالے کے اندر امام سیوتی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سرر من العلماء ولہم فی تقریر مسالک کہ علماء کی ایک کثیر جماعت نے اس بات پر سراحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہلیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں میں صرف اس بارے میں بات کروں گا کہ آشر اپنا پیمانہ دیکھ لیں کتنی دیر ہے بھائی میرے وقت میں کتنی بات ہے کتنا وقت ہے میرا؟ کتنا وقت ہے میرا؟ تین منٹ باقی ہے بھی. کہ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین نازی ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے استدلال بھی کیا ہے پہلی آیت انہوں نے نقل کی ہے حَتَّى نَبْعَثَ معبین کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ آئمہ اہل سنت نے ائمہ اہل سنت نے بالاتفاق اتفاق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس پر کہ بحثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو عذاب نہیں ہوا کرتا اب عشر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے تو دین ابراہیمی پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی نہیں تھی تو اب وہ یہ بتائیں کہ آیا وما کنہ معذبین حق نب اص یہ جو بنی اسرائیل کی آیت ہے اس آیت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناجی ہے یا غیر ناجی ہیں جنتی ہیں یا غیر جنتی ہیں پھر اس کے بعد دوسری آیت انہوں نے نقل کی ہے کہ ضالق رب لکل قرآن و الہا غافل الہود کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبار بالا جو ہے وہ بستیوں میں رہنے والوں کو ان کی بے خبری میں ہلاک کرنے والا نہیں بلکہ پہلے ان کو خبردار کیا جاتا ہے جب وہ اس خبر پر ہی ایمان نہیں لاتے یا عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی ہلاکت ہے اب آشر کی دوسری آیت کے تحت ہی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو خبردار کیا گیا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے علماء اہل سنت والجماعت جماعت کی وہ جماعت جنہوں نے اس بات کی سرحد کی ہے من سر تقریری مسال کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین شریف جنتی ہیں اور یہ ایک کثیر جماعت ہے اہل سنت پر جماعت کی فی الحال دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں مسالک الخنفا کے حوالے سے اور بھی آیات انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش کروں گا کسی بھی آیت کی مفہوم کو سلف صالحین کے اعتبار سے سمجھا جائے گا آشر جو آیت پڑے گا اس کے اندر سلف صالحین کا حوالہ دے گا کہ سلف نے یہ بات کہی ہے اور شیخ عبد العزیز بن باز کی نگاہ میں شلف اسے کہتے ہیں جو پہلے تین صدی کے علماء ہو تو کم از کم پہلے تین صدی کے علماء جو ہے وہ پیش کرنے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی یا غیر جنتی ہونے کے بارے میں میں مائک فری کرتا ہوں آشر آ جاؤ